میرے مرشید محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ آہ جو دل تیرے غم کا حامل اللہ کی محبت کا اور اللہ کی راستے کے غم کا اللہ کی محبت کے غم کا جو دل حامل نہیں بس وہ انسان نہیں بلکہ جانور سے بھی بہتر ہے اور اللہ کی محبت کو اور اللہ کی محبت کے غم کو بھائی باتیں کریں آپ وہاں سفر وقت لئے اس میں آواز صحیح کر سکتا ہوں آپ یہاں ایسے گھر بیٹھے نیل کے نہ پیش ایک بندہ گھر بیٹھے ایک بندہ گھر بیٹھے اس دولت کو اللہ والوں سے حاصل کیا جاتا ہے جن کو پہلے ہی علاقی محبت حاصل ہو اور جن کا جی اس پانی دنیا سے چار ہو چکا ہو جیسے مرشید اللہ علیہ فرماسی کہ اگر کے اندر سو ڈولیں گے یہ دن کی رسی ٹوٹ گئی ڈول گر جاتی ہے تو وہ خود سے کتنی بھی کوشش کریں باہر نہیں نکلتے جب تک کہ کوئی کنویں کے باہر رہنے والا ڈول لگ جائے تو اس ڈول کے ڈول کو پکڑ کے اس میں اجس سے وہ ڈول باہر آ سکتی ہے انہوں خود سے ساری عمر سو سال کی لگے رہے تو آپ باہر نہیں آتے تو اسی طرح سے دنیا کی محبت سے جو لوگ آزاد ہو چکے ہیں اور اللہ کی محبت کے شہری ہو چکے وہی گہرے دوسرے لوگوں کو جو محبت دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں قید ہیں ان کو وہی لوگ نکال سکتے ہیں دنیا کی محبت سے باہر نکلنا ہے آزاد ہونا ہے تو کسی ایسے شخص ہے جیسے قید خانہ ہے قیدی ہوتے ہیں اس میں تو اگر ان کو آزاد کرانا ہو تو باہر سے کوئی شخص آتا ہے کچھ آزاد نہیں کر سکتے باہر سے کوئی شخص نقب لگاتا ہے تو شاید بھی کرتا ایسے ہی اللہ بھلے جو وہ دنیا کی محبت سے آزاد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے سشاد ہوتے ہیں تو ان کی صحبت میں آنے جانے سے ان کے تعلق سے یہ محبت حاصل ہو جاتی ہے دنیا سے جیو چارٹ ہو جاتا ہے اور یعنی فانی دنیا سے جہاں جو چھوڑ کے بھی ہمیں جانا ہے اس سے محبت کرنا اور فانی چیز سے محبت کرنا اور دل اتنا لگا لینا کہ غیر فانی چیز سے جو ہے وہ بالکل بے فکری اور محبت ہو جائے یہ عقل مندی کا بھی تقاضا نہیں ہے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو پائیدار چیز ہو اور غیر پانی چیز ہو پانی چیز کو چھوڑ کر پانی چیز کے محاورے لیں اس کو ترجیح دیں تو یہ اللہ کی محبت کا غم حاصل کرنا ایک تو یہ کہ صحبت ہے اللہ سے حاصل ہوتا ہے دوسرے یہ کہ اپنے حالات کو بتانا اس میں خاص اہمیت کا حالت ہے اپنے حالات کو اطلاع کرنا اور اس تجویزات کی افتخ کرنا یہ ایک باقاعدہ ایک سلیبس ہے جو اس سلیبس پر نہیں چلے گا اس کو اللہ کے راستے کی کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے تو یہ آپ جو دل درے بن کا حامل نہیں دو جہاں کا مزہ چی کے قابل نہیں آپ چار ہمیں یہ کروں آپ کا آپ چار ہمیں یہ کروں آپ کا, کا نام چونی کے قابل ورنہ جانے کے تو خابل نہیں تو جان کا محاصل نہیں آئی سوبتے دل جس نے نہ ہو سوگتے دل جس میں نہ ہو اس کا دل دل نہیں اس کا بھم بند نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا, کا بم برے اہل دل جس میں پینا ہو سو برے اہل دل جس میں پینا ہو اس کا دل دل نہیں اس کا بم غم نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا غم نہیں آج کل ہم پڑھ رہے ہیں مائیت علاحیہ حضرت والا کے اکتالیس ہے مضامین تو حضرت شہر پورپوری رحمتہ اللہ علیہ کے ہیں لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قلم بندی فرمایا اور اس نے اکثر مضامین حضرت والا کے نہیں محمد اللہ علیہ اس میں حضرت والا والے شاید ہمارے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت حادثہ سے وہ انوارات اور وہ تجزیات حاصل ہوئے کہ اس نعیت کی برکت ہے نعیت کے بعد سات اس اور صحبت کی برکت ہے یہ تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ صحابی کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ صحبت سے دین پھیلائیں صحابی جو ہے یہ لفظ خود بتا رہا ہے صحبت سے تین پھیلائیں تو صحبت کی برکت سے صحابہ کو وہ انوارات ملے اور وہ مقام ملا محبوبیت کا اللہ تعالیٰ کہنا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمانے تعریف فرما صحابہ کی ودیند الرسول اللہ ولدین تو ہمارم رج اللہ و اللہ تعالیٰ, تعالیٰ تاری فرما لیں کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تو پہلے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیس فرمایا و ماہو اور ان کے ساتھ یہاں معیت کا ذکر فرمایا کسی بیان کا لمکی جوڑی تقریر کا یا اور کوئی لیکچروں کا کتابوں کا تذکرہ نہیں ہے ماہو کا تذکرہ ماہو کی برکات کیا ظاہر ہوئی ولدین ماہو اشدار کفار. کفار کے ساتھ سبزی سے پیش آتے ہیں ہاں زبردست ہیں کفار کے اوپر روحانا ہو گئی ہوں آپس میں مومین نے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ غلط اختیار کرتے ہیں بستی اختیار کرتے ہیں توادو اختیار کرتے ہیں یہ ان کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا معلوم ہوا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب کافر سے ملیں تو اس کو سوال پھر بن کے ملے یہ نہیں کہ عام آدمی سے لڑنا شروع ہو جائے کافر سے مراد یہ ہے کہ نیتا جہاد میں یا ایسے موقع پر جہاں اس سے مقابلہ درپیش ہوتی تھی معاملے میں بھی تو اس وقت جو ہے ان پر زبردست اور مومن کے ساتھ سوالوں یہ مومن کی شان ہونی مومن ساتھ سے ملے تو ملے تو ہما ہو ہوں تعاون رخ سی ہے تو ہر وقت وہ رکو کوئی رکو میں ہے کوئی سجود میں نہیں میں رہتے ہیں سجے میں رہتے ہیں اور سیٹے سے مراد رکوع سجود سے کامل تابے داری کامل تابے داری یہ کوئی کہ ہر وقت رکو ہی نہیں نہ بیوی بچے نہ کچھ نہ کاروبار نہ کچھ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن رکوع و سجود سے عقلی مراد کیا ہے کامل تابے داری شامل فرما برداری ہے رقران غرت وہ نہ ایک شان یہ ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوش حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں ہر خان اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارا مولا کس بات سے خوش ہو جائے اور کس بات سے ناراض ہو جائے تو جو کام خوشی کا ہے وہ کر لیتے ہیں اور جو کام نہ خوشی کا ہے مر جاتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے میرے مشرد رحمۃ اللہ فرما کہ کسی نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کو کیسا ملاج ہے تو میں نے بتایا میں نے فرم... میں نے کہا کہ جی جی کے مر رہا ہوں مر مر کے جی رہا ہوں جی جی کے مر رہا ہوں یعنی تاج کر رہا ہوں اللہ پر فدا ہو رہا ہوں اور مر مر کے جی رہا ہوں مر اس لیے رہا ہوں یعنی اپنی رائے کو فنع کر رہا ہوں اللہ اس کی نافرمانی سے بچنے میں جان دینے کا جذبہ رکھ رہا ہوں اور اپنے سفاوں کو دبا رہا ہوں نفس کی جان لے رہا ہوں تاکہ مجھے زندگی <تصفح> جو اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے نفس سے خود را کش جہانے زندہ ہوں جس نے اپنے نفس کو مٹایا اللہ کی نافرمانی کی خواہشات کو دبا دیا تفادوں کو دبا دیا اس سے ایک جہان زندہ ہوتا ہے اس سے ایک جہان زندہ ہوتا ہے لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں تو فرمایا کہ جی کے مر رہا ہوں احساس کر رہا ہوں مرنے کے لیے کہ یعنی اللہ سے فکر ہو جاؤں اور مر مر کے جی رہا ہوں کہ ان کاموں کو ان تقاضوں کو ناجائز خواہشات کو ناجائز تقاضوں کو،, کو دبا کر میں مرمر کے جی رہا ہوں اس سے مجھے ایک نئی زندگی حاصل ہو رہی ہے کچھ تگانے خنجرے تسلیم راہماں ازغیر جانے دیگر کہ جس نے اپنے گردن پر اللہ کے حکم کی تلوار چلائی ناجائز خواہشات پر عمل نہیں کیا تو گیا اپنی خواہش کو قتل کر دیا خواہشات کو فصل کرنے کا انعام کیا ملا ہر زماں ہر غیر جان ادی گز اس کو غیر سے ہر زماں ہر زمان ایک نئی جان ادا ہو گئی آپ نے اللہ کو مرنے کا کیا ملا انجام کیا انعام ملا کہ اس کو نئی جان ادا ہو گئی کہ نفس کی جان نکلتی ہے انسان کی اپنی جان نہیں نکلتی نفس کی جان نکلتی ہے تو غلط یہ کہ مائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ کافروں پر زبردست ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں اور آپس میں مومن بھائیوں کے ساتھ بہت ہی تباہوں کے ساتھ رہتے ہیں بہت نرمی کے ساتھ گرے جاتے ہیں ان کے آگے اپنے آپ کو سب سے کم کر جانا اکر تو نہیں دکھاتے ہما ہو گئی نہ ہوں تباہوں رخ ہر وقت کوئی رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے یعنی شامل پر فرما فرم پر اور کامل کاغیرداری میں اور ثم نے نمبر برتوانا اللہ کی رضا دئی میں ہر وقت جو وہ سجو رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی تلاش کرتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر کرتے رہتے ہیں اور کیا ہے کی وجوہ عصر سجوگ یہ فرمایا کہ ان کے یعنی کامل سابے کا یہ انعام ملا کہ ان کے چہروں سے وہ ننوارا رہے کلب سے چھلک رہے ہیں اور چہرے سے چھلک رہے ہیں اور آنکھوں سے سبق رہے والا کو فرما فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے قلب کا یہ حال تو صحابہ کا کیا حال ہوگا اس کی تاریخ کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں شاپ کرنا ہے پھر سیماؤں کی وجود میں اثر یہ ان کے سفر سجود سے کثرت سجود سے کثرت کاغذی سے اور جان دینے کے جذبے سے ان کے یہ انوارات جو ان کے قلب کو حاصل ہوئے وہ ان کے چہروں سے چھلکے جا رہے ہیں آنکھوں سے دھکے جا رہے ہیں یہ نعیت کا خاصہ بیان کرنا ہے تو اسی طرح سے جو اولیاء اولیا ہوتے ہیں نائبین رسول ہوتے ہیں نائبین رسول ہوتے ہیں کار نبوت کو انجام دے رہے ہوتے ہیں ممن افسن قولم من دلا کا عمل پہرا ہوتے ہیں اور ان اجلی اللہ اللہ کے عمل پھیرا کہ ہمارا اجے تو صرف اللہ جی کے پاس یہ صحبت کا یہاں ہے اب نبوت نہیں ہے لیکن ہدایت تو ہے اور قیامت پر رہے گی اس لیے اور آزاد کی صحبت وہی کام انجام دے گی اگرچہ مرتبہ ہم کو نہیں پا سکتے جو صحابہ کا تھا لیکن کام وہی انجام دیا جا رہا ہے اور جتنا زیادہ اپنے نفس کو مٹائے گا اور جتنا زیادہ فرما برداری کرے گا اور جتنا زیادہ نافرمانی سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند مرتبہ بلند مرتبہ کی راجت آج ہی نصیب فرما ہے تو یہ سب سوبت کا کھیل ہے صوبت کے نام اہل دل جس نے پا نہ ہو اہل دل جس نے پائی نہ ہوتا گم دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں جس جگہ آپ کا پورو مل تانا ہو جس جگہ آپ کا ہو کے ملوی او میری من دل نہیں اوکے من دل وی او منزل ہو, میری من دل نہیں جہاں اللہ کی نافر خوانی ہو جہاں اللہ سے غفلت کی مجالس ہوں وہ ہماری مجالس نہیں ہے وہ ہماری شان کی جگہ نہیں ہے مومنٹ کی شان تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد اس کے قلب میں جگمگاتی ہے جگمگاتی رہے اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے جگمگاتا رہے اور ایسی ایسی مجالس میں وہ اٹھے بیٹھے ایسی دوستیاں گاٹھے دوستی گانٹنا کہتے ہیں نا کہ دوستی گانٹے یاروں سے یاری اور لگانی ہے تو اول اللہ سے یاری لگاؤ عجیب بنانا ہے تو اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احشاد فرماتے ہیں المر کو اعلیٰ خلیدی پر جم ہو ہر ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے جیسی دوستی ہوگی جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی اس کے شخص کے اندر وہی آداب وہی اخبار وہی گفتار وہی کردار وہی رفتار اس کے اندر آتی جائے گی تو اور آل اللہ کے ساتھ اسے بیٹھے گا تو انہیں کے جیسے انوارات کے جیسے گفتار انہیں کے جیسے کردار کی جیسی چال ڈال انہیں جیسا زال انہیں کے جیسا باتیں بھی ایک دن بن جائے گا ان تو یہ ہے کہ ایسی ایسی مجالس ہماری شان کی مجالس نہیں ہے جہاں اللہ سے غفلت ہو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو ڈھول بازے گانے تماشے تصویر کشی اور کتنی خراب بات ہیں یہ مومن کی شان نہیں ہے ایسی پر جانا یہ ہماری منزل نہیں ہے ہماری منزل وہ ہے جہاں اللہ کی یاد سے میں دلیں مجلسیں جگمگا رہی ہوں جس جگہ آپ کا تانا ہو ج آپ کا پورو مل تانا ہو کے منگی ہو میری منزل نہیں اگرچہ ظاہری کامیابی نظر آ رہی ہے بھائی بڑے ٹک ٹاک والا معاملہ ہے لیکن ہماری منزل وہ نہیں ہماری منزل تو منزل آ ہے ہماری منزل تو اللہ کی محبت کی بات ہے اللہ کی محبت کی یاد ہے میرے حق سے لگا تار جو اپنا دل ویرے حق سے لگا تار جو اپنا دل تیری ارپت کے بم کا وہ دن میں غیر بھی بسے ہوئے ہوں غیر شکلیں بسی ہوئی ہوں نہر موتیں بسی ہوئی ہوں گیری شرکت بسے ہوئے ہوں وہ گندی لاشیں جس دل کے اندر ہوں اس دن میں اللہ سے کیا کرتے ہیں اللہ تو پاک ذات ہیں اور فرمایا میرے مشرد نے کیا خوب مثال کہ بھائی اگر یہاں کوئی لاش رکھی ہو اور اس کو کفن دفن کیا ہو اور ساتھ میں ایک دستا بند دکھا دیا جائے اس میں عمدہ عمدہ کھانے خوشبو ٹوٹ رہی آپ کو میزبان کہتے آئیے غلط کھانا کھا لیجیے आप कहें भाई पहले इस लास्ट को इंतजाम करो उसके बाद कुछ तबीयत जाएगी खाना खाने को एं? तो हम हम तो अब्दुल लतीफ है लतीफ रात के बंदे हैं हमारा जब यह हाल है कि हम गबारा नहीं करते के मुर्दे के होते हुए हम जो उनका खाना खाएं खुलबूदार भी है सब कुछ है मजेदार भी है नहीं दिल चाहता तो कहते अल्लाह तला धंजे दिल में आ जाएंगे जिस दिल के अंदर गैरुल्लाह बचे हुए हों जिस दिल के अंदर کڑی ہوئی ہگنی متنے والی لاشیں دیکھ کے اندر ہوں کیسے اس کے اندر تھی تو اللہ تعالیٰ آدر ہیں اسی لیے میں کل بھی یہ ارد کر رہا تھا الحمد للہ بہت لوگوں کو سفر ہوا اس پاس سے ہم یہ سینے پڑھ رہے تھے اتبالا کے بعد میں ہمارے ڈاکٹر عمر صاحب کے بھی مزید چکی ہے وہاں بھی جاتا ہوں رپوالہ کے بعد وہ پڑھ رہے تھے تو اس نے یہی فرمایا کہ یہ کہ جو شخص غیر حق سے دل لگاتا ہے دل کے اندر گندی شکلیں سڑی ہوئی لاشیں بتی ہوں وہ اللہ کے غم حامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو خاص صاف نہیں کیا جائے گا غیر اللہ سے دل کو نہیں نکالا جائے گا اور اس کی خاص تربیت ہوتی ہے شیخ اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کو تدابیر بتاتا ہے کہ ان شکلوں سے کیسے جان برائی جائے جا. تب جا کے کہیں دل کی صفائی ہوتی ہے ایک مدت مظاہرے کے بعد تب کہیں جا کے اللہ کی محبت کیے دل قابل ہوتا ہے آئینہ بنتا ہے ربڑے لاخ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے فوائد صاحب فرما رہے ہیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, دل, دل. آئی نہ بنتا ہے ربڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. ایسے ہی کہ بس بیان سنا اور کام ہو گیا بس نہیں بلکہ کلا اور کرنی پڑے گی تب کہیں جا کے ان رضائل کا فاتمہ. لگا بھائی تم اگر ہاتھ بند کرو گے تو آئندہ ہاتھ مجلس میں آنے پہ پابندی ہو جائے سونا تھوڑی محسوس ہے یہاں اگر اتنی بتا پا رہا ہے تو پرس تھوڑی ہے مسجد میں بیٹھنا وہاں آپ آتے ہی ہیں تو ٹھیک ہے وہاں کافی ہے اور زبردستی اپنے مشقت اگر لینی ہے تو ہاتھ کھول کے سنو گے ہاتھ بند کر کے سننا جو ٹھیک نہیں ہے غیر حقو سے لگاتان جو اپنا دل غیر حقوق کے غم کا وہ نہیں مرشر لائے لاٮٔے مقدم کر میں توحید میں غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے جب تک ضرور اللہ دیکھو ارد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کل میں ہی میں سکلا دیا جو ایمان کی بنیاد ہے بنیاد ہی نے ہماری ڈال دیا کہ اللہ غیر اللہ کو پہلے نکالو تب ہم تمہارے دل کو اپنا گھر بنائیں غیر ہپ سے لگا تارے جو اپنا دل غیر حق سے لگا سارے جو اپنا دل تیری ال کے غم کا وہ حامل نہیں تیری ال پت کے غم کا وہ نہیں آپ کا بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لا نئی کوئی نہیں کوئی لان مل, مل نہیں دیکھو بھائی اللہ کو حاصل کر لو اسی دنیا میں اسی زندگی میں یہ محنت کرنی ہے اس کے بعد جب ہار بند ہو جائے گی تو پھر اگر نہیں حاصل کیا ہوگا تو کتنا گھاٹا ہے کتنا سفارا ہے کتنا نقصان ہے نا تو یہ محنت کی ضرورت ہے اس میں اور اس کو محنت کر کے اللہ کی اور صوبت سے اور ان کو احوال کی اطلاع اور اتفاق کی صورت میں ان سے فائدہ اٹھا لے ورنہ یہ کام پھر بڑا گڑبڑ ہو جائے گا فوجر صاحب فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا اور ایک بزو فرماتے ہیں کہ توڑ ڈالے مہو خیر ہزاروں دوڑ ڈالے شید ہزاروں ہم نے تب کہیں جا کے بکھایا رخے زیبہ یہ دنیا کے زمینی چاندوں سے ہم نے نظر بچا کر نظر کی حفاظت کر کے اپنے قل کو ویران کیا جب تک کہ ویران نہیں کیا اس وقت تک کام بنا نہیں اللہ کی تجزیات سے ہمیں محرومی رہی اس وقت تک اور ایک گرو کیا فرماتے ہیں سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں میں ان پر مر مٹا میں ان پر مر مٹا نہ ان, ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں سہارا ایسے ہی اللہ نہیں ملتے اللہ صرف ایسا اللہ سوال اب اسے بات میں ہے کہ اللہ کا سوتا بہت مہنگا ہے لیکن پھر بھی بہت سستا ہے کیا کہ گنا کو گندی چیز کو ہم چھوڑا اور پاس رات کو کھانے کے کو ہم لے لیا ہے یہ تو سفتا ہے بھئی. مہنگا پودا مراد یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نفس کی جان نکالنی پڑتی ہے تب جا کے کام بنتا ہے آپ کا میں بس اور ہاں فوج صاحب کا شیر پورا سن لیجیے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی یعنی ہر اپنی ہر ہر وہ خواہش جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے ہم نے اس کو پھانسی کرا دی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو راجا اب تو حلوت ہو گئی اللہ یہ دل آپ کے لیے خالی ہو گیا میں ڈومتا ہوں محبت کہاں ہوں کہاں ہے تم ایک, ایک, ایک قلب شکستہ تیرے خاطر لیے تھی تیرے قاطر لیے تمتا ہوں کس کو محبت کہاں ہے تو میرے عزت عزر کشمۃ اللہ میں ڈوںتا ہوں محبت میں ڈوںتا ہوں کس کو محبت کہاں ہے تو ایک قلب شکستہ تیرے قاطر لیے جب تک تمناؤں کا خون نہیں ہوگا اور سو فیصد تمناؤں کا خون نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے محرومی رہی اور تمنا دل سے چروست ہو گئی اب تو آجا اب تو حلوت ہو گئی آپ کا میں بس اور کسی کا نہیں کیا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے آگے سارے عالم کی کوئی حیثیت نہ ہو سارے عالم ایک طرف ہو جائے اور مل کر کہے بادشاہ بھی ہیں وزرا بھی ہیں حکومت بھی ہے پولیس بھی ہے فوج بھی ہے سارا عالم ایک طرح ہو گیا کہ تم نماز نہیں پڑھنا مثال کے طور پر مگر جو اللہ والا ہوگا کہہ کہ جان دے دوں گا نماز تو پڑھوں گا سارا عالم مل کے کہے گاڑی مت رکھنا کہے گا میں تو گاڑی رکھوں گا مارنے مارنا مال جان دیا مل گئی ایسے ہی کہہ رہا سارا عالم مل کے کہ حسین عورت کو ضرور دیکھنا پڑے گا کہ جان دے لو نہیں دیکھوں گا اور مایا میرے مرشید رحمتہ اللہ علیہ نے کہ بھائی شیر ہے نا شیر ایک طرف شیر کھڑا ہے اور ایک طرف کوئی حسین شکل ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں دیکھو اس شیر کی موجودگی میں آپ دیکھیں گے آپ کو کہیں گے کہ بھائی اس وقت تو میرا پائجامہ خراب ہونے والا ہے تم پہاڑ میں جاؤ یہ سب شیر کھڑا ہے تو کرنا ہے کہ شیر سے ڈرتے ہو تاجر کے خالی سے شیر سے نہیں ڈر سکتے اللہ نہیں کہا اللہ نیالم اندر باہر یہاں کیا ہم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے آپ کا ہوں میں پر اور کسی کا نہیں اگر گھر والے اقادہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹی وی لا کے دو ہمیں ٹیبل لا کے دو ہمیں نیٹ لگا کے دو سال آل ہم ایک طرح ہو جائے گا ناراض ہو جائے ٹی وی नहीं ہو جائے بچے ناراض ہو جائیں हम نہیں ہم یہ چیز حاصل نہیں لا کے دیں ہم تمہارے ایمان کو آگ لگانا نہیں چاہتے ہم ہرکز برداشت نہیں کریں گے کیا تمہارے ایمان کو آگ لگائیں کیسے ہم اس نے کو اپنے کو ईमान का खात्मा कैसे करते हैं यह है, है आपका हूं बस और किसी का नहीं मतलब ये है और अगर टीवी कहेगी भाई हमें जरा मिरिंदा खिलाओ दौड़ के जाएगा ये लोग मिरिंडा अरे भाई हमें अंडा भी खिलाओ और अंडा भी ला जो उसकी जेब में स्थित होगी सब काम करेगा लेकिन कहेगी टीवी लागू करना है ये काम नहीं ये मतलब ये है आपका हूं मैं बस और किसी का आपका हूं मैं बस اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لا نہیں کوئی مہ مل نہیں آج اب شاہجہاں کا واقعہ تم نے سنایا تھا کسی کی جی وی سی ایسی نا شاہجہاں کی شاہجہاں کا واقعہ شا بادشاہ گزرا ہے بادشاہ تھا اس نے جو ہے اس تھا, تھا اس کی سنایا تھا اس کی جی ایشیا تھی تو وہ لگے ایشیوں کا کام ہی ہوتا ہے وہ لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سب کو جو ہے اپنے مذہب کے لیے کام یہی ہوتا ہے تو خیر وہ محبت بہت تھی بادشاہ کو اس سے اور ہر بات اس کی مانگتا تھا تو ایک دفعہ اس نے جو ہے اپنے بادشاہ کو اس نے کہا شاہ شاہجہاں کو کہ تم شیعہ منظر میں کیوں نہیں داخل ہو جاتے محبت بے انتظار کرتا تھا اتنی محبت کرتا تھا کہ عدالت کے فیصلے اور بادشاہوں اور بادشاہی کے فیصلے بھی تو وہ پیچھے قرضے میں رہتی تھی تب کہیں جا کے وہ فیصلے کرتا تھا اتنی بھی غذائی اس کو برداشت نہیں کی صبح محبت تھی لیکن اس وقت کے کسی بدوب سے اس کا تعلق تھا عالم مجد الانی رحمت اللہ لئے کا دور تھا ان سے تعلق تھا. تو اس نے جب یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے مذہب کو اختیار کیوں نہیں کر دیتے جب آپ کو مجھ سے بھی محبت ہے تو میرا مذہب بھی اختیار کر لوں تو اس نے ایک جملہ کہا جانا بکو جان دادم میں کہیں ایمان داد میں نے اس پہ محبت کی ہے تو اس پہ جان دیتا ہوں لیکن ایمان نہیں کرتا آپ نے بزرگوں سے تعلق کا یہ انجام دیکھا کہ اس نے ایمان نہیں کیا ایمان پر دیا اسی لیے میرے منش فرماتے ہیں تمام بزرگوں کا یہ قول ہے اور اس کا ایمان ہے کہ جو شخص اہل اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس نے خاتمہ پاتا ہے آتما ایمان پر ہوتا ہے بزرگوں سے اس سے تعلق تھا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ اس کا اس نے خاتمہ ہوتا ہے ایمان پر ہوتا ہے ان شاء اللہ آپ کا اور کسی کا نہیں کوئی لا نہیں کوئی میں آ رہے تومل گر اس بے تومل گہرے پتو نہیں ہے کوئی گہرائی نہیں اللہ کی ذات لا محدود ہے اور نہ جیسا کوئی ہے کو. اللہ کا تھا اللہ سے ہم سب کوئی نہیں ہے برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے سارا عالم مخلوق ہے تو اس کی نسبت خالد سے ہو ہی نہیں ہے کوئی نسبت ہی نہیں ہے تو اللہ کے محبت کی بھی کوئی حد نہیں حضرت والا کا شعر کی اختر ہمارے درد پسندی کی انتہا اختر ہمارے درد پسندی کی انتہا اے مگر دل تو سرختہ اگرچہ اللہ سے اللہ کو گویا اللہ کو دیکھیے اور کہتی ہے تو مقام حاصل ہو گیا کہ گویا گویا یاد رکھیے گا گویا کیونکہ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے گویا کہ اللہ کو دیکھ لیا جو آج سب سے اعلیٰ مقام ہے انتہا کا انا کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایسی بات کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ مقام حاصل ہونے کے باوجود اللہ کی محبت کا کوئی چھائی نہیں ہے کوئی گہرائی نہیں ہے پھر بھی جس کا پر آئے اللہ اور چاہیے اللہ اور چاہیے اپنی اس کو محبت کی اوپر اور سمندر دلا دیجیے تہرا ہے یہ آفسن بباؤ گے تومل تہرا ہے ببا آؤں گے تومل دہرے کو مثر کو نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں کافی کر لیے دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آج جو دل تیرے غم کا حامل نہیں اور جو تیرے دل کے بمکا تیرے فنگ کے غم کا حامل جمعا. ہو گیا جو دل وہ دونوں جہاں کا مزہ بلکہ دونوں جہاں سے بڑھ کے مزہ پا گیا وہ شارے دو جہاں جس دل میں آ مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پا دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آ جو دل تیرے ہم کہاں علی صلی علی محمد محمد لا لا سونی کنکم پبنا ترنا کا سنی پتوا لین کا منی نل من فقط سلام اللهم إنا نسألك من خير ما صعلك من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذلك من شكر ما اتعاله من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فعندنا سعال وعليك الغلاق ولا حظ ولا قوة إلا بالله العبير رحيم کیا اللہ خاص ہمارے میں بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے کیا اللہ ہم نے جو کچھ عید کا کیا محض اپنے سہلو کر ہم سے امن کی توسیع پتا فرما کر قبول بھی اللہ ہم سب کو اپنا جیسے خاص نتیج فرما دیجیے فتح فرما دیجیے کہ اللہ اپنی محبت کامیر سے ہم سکھ ہم کو نواز دیجئے اے اللہ ہماری ہم پر احمد کا آبشار مادی فرما اے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہم کو ہمارے گھر کو سب کو اور دوستوں کو اور ان کے حوالوں کو بھی اللہ اپنے درج خاص نیت فرما دے اپنے درج خاص کی برکت سے اللہ ہم سب کو بلا سب سے انتہا فرما اے اللہ ہمارے ما دیجیے اللہ بیماروں کو شکایت کا ہمارا فرما دیجیے اللہ دل سمندی میں مبتلا ہے اللّہ فرسم کرا فرما آسان حلال اور زیادہ تر اس نتی فیماری آسان آسان بھی بہت بڑی نعمت ہے اے اللہ ہمیں اس محنت سے نواز دیجیے اور ہمیں یاد کے لیے چن دیجیے اللہ حضرت نسل و کرم سے ہماری خواہوں کو قبول فرما لیجیے ہمارے مشرین کو جزائ اے اللہ مطفٰ اللہ درجہ قبر کے انتہا فرمائیے اللہ میرے مشرف قطب اللہ عارف اللہ حضرت مولانا شاط المسین اللہ حضینہ کو صحت کام راج اللہ مستند راستہ فرمائیے کیا اللہ ان کے ذہر کو قوت سے مقدل فرما دیجیے کیا اللہ ان کا جو کمپلیکس بن رہا ہے مسجد بھی بن رہی ہے کمپلیکس بھی بن رہا ہے حکیم کمپلیکس اے اللہ سب کے سب کو انتہائی کامیاب پر فرما اے اللہ ذیب سے اس کی کامیابی کا انتظام اور اس کے کاموں کو اے اللہ تعالیٰ کا انتظام فرما دیجیے اور قیامت تک اے اللہ اسے سلسلے کو باقی رکھیے اور اس سے اظہار عالم کے اندر اپنی محبت کے نشر کا اسے ذریعہ بنا لیجیے انتہائی قبول و مقبول بنوا لیجیے صلی اللہ عبا اللہ حلف محمد و اعلان بھی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جو مجلس اتوار کو ہمارے گھر پہ ہوتی تھی ظہور کی نماز کے بعد وہ انشاءاللہ اس کا وقت ہم نے تبدیل کر دیا گیارہ بجے وقت دن میں گیارہ بجے شروع ہو جائے گی ان تو جو, جو بھی آنا چاہتے ہیں رات یہ جو کانفرنس سننے والے ہیں کانفرنس والے جو ہے گیارہ بجے ہوشیار رہے اور جو آنے والے ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے دس بجے خارج دس بجے ہوشیار رہے وہاں پہنچ جائیں ساڑھے دس پونے گیارہ یا حد سے زیادہ گیارہ تک پہنچ جائیں تو یہ ہے کہ اب انشاءاللہ شاء اللہ مستقل اور اتوار کو جو مجلس ہوتی ہے ہمارے یہاں دن میں زور کے بعد اس کا وقت تبدیل کر کے مستقل گیارہ بجے کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ